و کالل مالو میں نے <فِرَاوَن> اے جی دوسرا واقعہ پہلا واقع ختم ہوا کیا ہے وہ کتنی واقع تھے پانچ نا آٹھ ہاں؟ ہیں اچھا جی دوسرا واقعہ کہا سرداروں نے قوم فراؤن سے کہا چھوڑتا ہے تو موسا کو اس کی قوم کو کہ فساد کریں زمین میں اور چھوڑ دے تجھ کو اور تیرے معبودوں کو ذرا غور کرنا چھوڑ دے کے اس کو خوج کو اور تیرے معبودوں کو تو, تو کیا فراؤن کے معبود تھے کیا کراؤن کا دعویٰ کرتا تھا ان ربوں کو مول اس کو کہ میں میں رب, رب میں ہوں اس کے تو معبود نہیں تھے اس کا معنی یوں لکھو وہ تک کا معنی تیرے تجویز کردہ معبودوں کو تیرے تجویز کردہ معبودوں کو فرون نے بت بھی بنا تھے کوئی گائے کے بھت تھے کوئی دوسرے بھت تھے تو فرون کہتا تھا کہ ان بتوں کو بھی پوجا کرو لیکن یہ چھوٹے معبود ہیں میں کیا ہوں ہاں تو لہذا وہ فرون کے معبود نہیں تھے اس کے تجویز کردہ معبود تھے آلہ. کہنے لگا فیران ابھی قتل کرتا ہوں ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتا ہوں ان کے اور. میرے محتران ایک دفعہ تو کاون کا آڈر ہوا تھا کس وقت یا موس علیہ السلام کی کہا تھی پیدا ہے اس وقت بھی یہی آڈر تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کرو ایک یہ آڈر ہے جب حضرت تبلیغ کر رہے ہیں تحریک آزادی چلا رہے ہیں اب یہ آڈر نے دیا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کرو عورتوں کو کیا بنا ان کی طاقت کو کمزور کرو کیا ان کی طاقت کو کمزور کرو جیسے امریکہ کہتا ہے افغانستان کے طالبان پاکستان کے علماء جو بندی ان کی طاقت کو کمزور کر دو کہتا ہے یا نہیں یہ بھی فرون کے طریقے پہ چل رہا ہے وہ بھی کہتا تھا ان کی طاقت کمزور کرو قتل کریں گے ہم ان کے بیٹوں کو زندہ چھوڑیں گے عورتوں کو بے شک ہیں ان کو غالب ہیں کالا تسلی قوم موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی فرمایا موسا نے قوم کو مدد مانگو ساتھ اللہ کے سبر کرو بے شک زمین اللہ کی ہے کہ کون سی زمین یہی زمین مصر یا ساری زمین وارث کرتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور اچھا نتیجہ ہے مستقین کا کالو تحزن بریشر تحزون تحزون کا معنی کہ زہار غم بھائی یہ تفاول کا باب ہے نا تحزن تو اس کا منع کیا ہوتا ہے اظہار غم باب تفاول کے اندر اظہار کا منع ہوتا ہے میرے پاس ایک مولوی صاحب کتاب لائے ادھا کراچی میں فرمانے لگے اس کی تصدیق کر دو کتاب کے ابتدا میں لکھا ہوا تھا اظہار تشکر تو میں نے کہا مولانا کہ تشکر باب تفاول ہے خود اس میں اظہار کا منع کہا جاتا ہے تشکر کا منع کیا ہے اظہار شکر کیا تو یہ اظہار آپ نے جو لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں تھا خود تشکر کا کیا ہے تو جیسے تازون کا من اظہار حزن ہے تشکر کا من کیا ہے اظہار یہ بہت سے ہمارے علاقے کے اندر بھی وہ ہماری جمعیت کے جلسے ہوتے ہیں نا تو اسٹار نکالتے ہیں یا خود وہ اظہار تشکر شکر اظہار وہ میں کلّہ کے بندے ہیں اظہار مانا تو پایا جاتا ہے تشکر شکر تو یہ خیال کیا کرو آپ حضرات سمجھے کہاں پہنچ گئے جیزو نے بنی سر لکھا ہے نا اچھا جی کہنے لگے ہو بنی عسرائی کہ ایزا دیے گئے تھے ہم پہلے اس کے کے آیا تو ہمارے پاس تیرے آنے سے پہلے ایزا ملی ہو کس وقت اور جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی ٹھیک ہے نا اور بعد اس کے آیا تو ہمارے پاس فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے میاں صبر کرو امید ہے اب تمہارا یہ کہ حالات رہے تمہارے دشمن کو اور حاکم کیوں بنایا تم کو اس زمین کا اللہ نے وعدہ کیا یا نہیں کہ زمین مصر کا حاکم بنائے آگے وعدہ پورا ہوگا کہ زمین مصر کے کیا بنے بادشاہ ہماری دلیل آئے مورین کہتے ہیں ان کی بادشاہی نہیں قائم بھائی ہم کیا کہتے ہیں بادشاہ مصر قائم بنتی دیکھے گا کیسے عمل کرتے ہو تم بالا کا دا خزنہ آل کاقیہ نمبر کتنی جی دی. اچھا جی وہی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی ابتدائی تنبیہ کے طور پہ عذاب کا دیتے ہیں چھوٹا چھوٹا ایسے نہ پھر وہ جب نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے استدراج ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا بڑے بڑے عذاب اور اب تاغی پکڑا ہم نے کال والوں کو ساتھ سہاد کے اور نقص سمرا اور پھلوں کو کم کر دینا باغات میں نقصان ہو جاتا تھا تاکہ وہ سمجھے پہ آتی ہے ان کے پاس خوشحالی آسان کا من کا لکھنا ہے خوشحالی یہاں نیکی مراد نہیں ہے شری نیکی کیا مراد ہے آپ سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب اچھا جی پب آتی ہے ان کے پاس خوشحالی تو کہتے لنا حاج ہی ہم اس کے مستحق ہیں اس کا کا معنی لکھو مانکال کہتے ہم اس کے مستحق ہیں خوشحالی کے اور اگر پہنچتی ہیں ان کو کوئی بدحالی کیا کوئی کہ گیا پھل کم ہو گئے تو کیا کہتے یہ جی موسا کی نحوس ہے کیا موسا کی اور اس کی قوم کی نحوسات ہے تو نبوسات حاصل کرتے ساتھ موسا کے اور ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ اللہ نے فرمایا نہ موسا کی نحوس ہے نہ ان کی قوم کی تمہارے اپنے شامت آماد کیا تم جو شرک کر رہے ہو نا یہ سبب ہے تمہاری شامت آماد خبردار انما طائر من اللہ سوائے اس کے نہیں سبب ان کی نحوس کا نزدیک اللہ کے ہے ان کی نوسط کا سبب کیا تھا شامت آماد شامت حمال کو جیسے نہوتا ہی ایز اے مین اسباب و تاہر ہوں خبردار سوائے سی سباب ان کی نو کا اللہ کے علم میں ہے وہ کیا ہے جی شامت آباد لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وکال اچھا جی پھر یہ پہلے کون سا عذاب آیا قہد کا اور نقسم من انت کا لیکن مانا انہوں نے بن گئے کہنے لگے موسا تو ہمارے اوپر جادو کرتا ہے عجیب و غریب باتیں لاتا ہے تو تو کہا وغیرہ سرا لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے میں اور کہنے لگے مہ ماتا تنابھی مین آیا تین اے موسا جس قسم کی عجیب آیا تو لائے یہ آتے ہیں نا جو پہلے لائے جس قسم کی عجیب آیا تو لائے تاکہ جادو کرے ہم کو ساتھ اس کے پر نہیں ہم تیری بات کو ماننے والے اچھا جی اب کچھ تھوڑا سا بڑھا کے ان کو عذاب دیا پہلے عذاب کس کا تھا دو تھے کہ سمرا اب اس سے کچھ تھوڑا سا بڑھا کے دیا اے نمبر دو میں نمبر تین پہ پھر غرق آئے گا پس بھیجا ہم نے اوپر طوفان جیسے آج کل ہمارے پاس طوفان آ آر ہے نا ان کو پر طوفان آیا بھوسا علیہ السلام کے پاس آئے کیا بھوسا طوفان آ رہا ہے حرک کھو رہے ہیں آبادیاں ختم ہو رہی ہیں مہربانی کر دعا کرو تو طوفان ٹال گیا ہے نہیں ٹال گیا اچھا جی پھر اس کے بعد آبادی خوب ہوئی طوفان ٹلا تھوڑا پانی آیا آبادی ہوئی لیکن پھر باندھا نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آبادی کے اندر ٹڈی کو بھیج دیا کس کو؟ کوئی فارسی والے ملح کیا اردو میں ٹڈی کہ مکڑی آ گئی سمجھے جی ٹڈی آ گئی ان کے کس کے اندر کھیتوں میں آبادیوں کے ہر کرو ٹڈی وہ جتنی دول بجاتے ایسے تین بجاتے کچھ نہیں بنتا تو بڑی شخصی پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اے موسا اس ٹڈی آ گئی ہے تکلیف دے رہی ہے پھر وہ دور ہوئی یا نہیں پھر مانا نہیں مانا اچھا اس کے بعد جی غلہ انہوں نے اکٹھا کیا گندوں مارا جو ہی غلہ تھا وہ کھڑا کر دیا اپنے گھروں کے اندر محفوظ کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب یہ آیا کہ ان کے غلے میں بھن لگ گیا کیڑا کیا لگا وہ کیڑا بھن اس نے کھانا شروع کیا دیکھتے تو وہ یہ تو آٹا ہو رہا ہے گلا گول پھر موسیٰ علیہ السلام پاس ہے خدا کے لیے دعا کرو پھر وہ عذاب بھی ٹل گیا لیکن مانا انہوں نے نہیں مانا پھر کیا ہوا جی وہ آٹا گوند کے رکھتے تھے آٹا گوندا کے روٹی پکائے تو اس آٹے کے اندر کیا ہو جاتا کہ مینڈا کہ نہیں مینڈا تھا ٹر ٹر ٹر ٹر آٹا گون در اس کے اندر آ جاتا کوئی آٹے کے اندر خون آ جاتا پانی پیتے منہ کے ساتھ لگا تو خون آ جاتا تو یہ آیا تھی کہ بتدری ایک دوسرے کے پیچھے آئی لیکن پھر بھی مانا نہیں مانا آخر کے اندر پھر اللہ نے ان کو حرک کر دیا باہر قلزم کے اندر یہ مختلف بتدری اب غور کرو جی بھیجا ہم نے ان کے پر طوفان کو نمبر ایک طوفان کے بعد کیا آئی ٹڈی ٹڈی بھی ہے ملک بھی لکھ سکتے ہو سندھی مکڑی لکھ سکتے ہو ومبل کمبل کیا ہوئی تھی جی؟ وہ گھون بھی ہو سکتا ہے وہ جو کیڑا لگتا ہے کہ اس کو اناج کے اندر اور اس کا معنی مانا بھی کرتے ہیں کیا ادھر اس کے اندر سمجھے جو ادھر تمہارے کراچی میں کہتے ہیں وہ منگو پیر کا جا دیکھے وہ منگو پیر کے جوئیں ہیں بڑی تو سنسار اس کو کہتے ہیں منگو پیر کی جوئے ادھر منگو پیر کوئی وہی وہ دیکھنا جوئیں <laughs> وز اور کیا آ گئے جی مینڈا ٹر ٹر کرتے تھے اور خوں یہ ایتیں تھیں بالکل واضح لیکن پھر بھی نہ مانا تکبر کیا اور تھے وہ کھاؤ مجرن ولم واقع وہ بات وہی ہے جو میں نے تفسیر سے عرض کی ہے کہ ایک عذاب آتا نا تو موس علیہ السلام کے پاس آ جاتے دعا مانگے یہ دور ہو جائے تو دوسرے عذاب آنے سے پہلے تک وہ کیا ہو جاتا دور ہو جاتا پھر دوسرا عذاب آتا پھر دعا مانگتے پھر وہ ختم ہو جاتا پھر تیسرا عذاب آتا دیکھو جی اور جب واقع ہوتا ان کے اوپر عذاب کہتے ہیں موسا دعا منگواس ہمارے رب اپنے سے بس سبب اس کے کیا حد کیا اس نزدیک تیرے البت اگر کھول دیا تو نے ہم سے عذاب کو تو کھولنے والا کون ہے اللہ ہے نا لیکن چونکہ مشرک سے اس لیے ان کا شاید عقیدہ یہی ہوگا کہ نبی کھولتا ہے کھول <laughs> دیا تو نے ہم سے عذاب کو تو نہیں ضرور ایمان لائیں گے واسطے تیرے اور آزاد کر دیں گے ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو لیکن جب کھول دیتے ہم اس سے ان سے عذاب کو ایک میاد تک یہ میاد کون سا تازہ دوسرے عذاب کے آنے سے پہلے تک یہ میاد تھا کہ وہ پہنچنے والے ہو تو اچانک وہ آج فکری کرتے پن تک نام پورا بدلا لیا ہم نے ان سے بس غرق کر دیا ہم نے ان کو دریا کے اندر تو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے تھے جی ہاں پھر یہ غرق والا عذاب بڑا آیا بے ان بہتر کو ہماری ہےتوں کو اور تھے ان سے غافر وا اور اب لکھ لو جی بیان انجاز وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا کیا اللہ نے انجاز من پورا کرنا بیان انجاز واضح بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ساتھ کہاں وعدہ ہوا تھا آپ بتاؤ کہ پہلے صفحے پہ ہے اثار ابو کو میں یہ ہو لتا ادوا کو بھیا تمہیں زمین کا حاکم بنا یہ وعدہ ہوا تھا اب اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا تو حاکم کس زمین کا بنایا مصر کا تو ہماری دلیل ہے کہ حکومت مصر کی قائم ہوگی علیہ السلام کی اور وارث کیا ہم نے اس قوم کو جو کمزور خیال کیے جاتے تھے زمین کے مشرقوں کا اور مغربوں کا کہ زمین کے نیچے لکھ لو زمین مصر اور شام اس وقت مصر ملا اور یوشا بن نون کے دور میں کیا ملا شام ملا زمین مصر اور شام اللہ کی بارکنا نفیہ جس کے اندر ہم نے برکتیں کی تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری کمزور قوم جو مومن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بادشاہی دے دے ساری ہوئے زمین پہ امین کہہ لو بدتم مت کالے مت ربے کا اور پورا ہو گیا وعدہ رب تیرے کا اچھا اوپر بنی اسرائیل کے وہی پہلا بس اس اسے صبر کیا يسنو اب مجھے عشکار رہا کچھ کہ ہے کہ فرعون کے جو کارخانے تھے محلات تھے ان کو ہم نے تباہ کر دیا حالانکہ تباہ تو نہیں ہوئے تھے ہوئے تھے تباہ وہ بھی فرعون کا اپنے لشکر کے ساتھ کہاں خرک ہو گیا بہر کلزم کے اندر تو مکانات محلات تباہ ہوئے خالی چھوڑ گیا بعد میں آ کے آباد کیا کس نے بنی اسرائیل نے لگے ادھر دم مرنا ہے تو بڑی کھوز پریز کے بعد میں خود اسی سوچ کے اندر آیا پھر ایک تفسیر سے کچھ نہ کچھ قائد ہوگی وہ یہ ہے کہ دم مرنا کم تباہ کرنا نہیں ہے حالانکہ مولانا ادریس صاحب نے ملیا میٹ رکھ دیا ہے لیکن میں کہتا ہوں تباہ کرنا نہیں ہے ویران کرنا کیا یعنی وہ محلات تو رہ گئے باغات رہ گئے لیکن جس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کون رہتا تھا کان لتا تھا لشکر تھے جا ایسا ایسا تو بنی اسرائیل جو ہے نا تو پھر وہ ایک ویرانی کے اندر تھے وہ کیا وہ پرانا ٹھاٹ باٹ نہیں تھا ہم جب وہ افغانستان کے اندر گئے نا کابل تو کا کے ہم نے محلات دیکھے یا دوسری چیزیں دیکھی وہاں بجلی کا نظام معطل تھا اور جو محلات تھے ان کے اندر پہلا ٹاٹ باٹ نہیں تھا قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت تباہ ہو جائے نا تو دوسری حکومت آئے تو اس کے آباد کرنے میں کچھ نہ کوئی کل لگ رہا ہے ٹائم لگتا ہے ابتدا کے اندر ویرانی محسوس ہوتی ہے یہ سمجھ رہے ہو نا کہ محلات باغات باباد کوچ کے لیے ویرانی ہی کیا ایسے اور جو محل اس نے بنا تھا حامان نے وہ تو ویسے ہی تباہ ہو گیا تھا اس نے کہا تھا نا فراؤن نے کہ محل بناتا کہ میں خدا کو دیکھوں وہ تو ویسے ہی تباہ ہو گیا تو دمبرنا کا من کہا لکھو ویران کر دیا ہم نے ان چیزوں کو جن کو بناتا تھا فران اور اس کی قوم اور وہ باغ جن کو وہ چڑھاتے تھے کس کے اوپر چھپریوں کے اوپر انگوروں کے باغ یعنی ویرانی کیفیت پیدا ہو گئی بجا وزنا بنی اسرائیل البہر یہ واقعہ نمبر کتنی ہے جی چار ہے لکھو واقعہ نمبر چار یہ جو فران وغیرہ تھے نا اس کو ہم کہتے ہیں امت دعوت کیا کہتے ہیں کہ موس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی نا انہوں نے قبول کی نہیں لیکن بری اسرائیل کون سی امت ہے امت اجابت کیا اب لکھو امت اجابت کی پہلی نا چوتھا واقعہ امت اجابت کی پہلی نا شاکری بھائی پٹھان نے کر دی توبہ کہ میں نسوار نہیں کھاؤں گا لے کرو توبہ تو تو بیٹھا تو دیکھا آدمی کو ایسے نسوار کھاتے ہوئے کہ وہ تو نے تو توبہ کی تھی نہیں گزرتی نہیں گزرتی اس کے پاس سمجھے اب وہ پری اسرائیل جو تھے نا شراون کے دور کے اندر کیا کرتے تھے بتو کی پوجا کیا کرتے تھے بتو کے پجاری تھے اب جب موس علیہ السلام پہ ایمان لائے باہر کولزوم سے باہر گائے تو دیکھا کہ ایک قوم کس کی پوجا کر رہی ہے بتو کی تو علیہ السلام کہیں گے موسا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بتا ارے سبھی لوگ <laughs> وہ پرانی عادت ہے نا پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب علیہ السلام تو مطالبہ کر رہے ہیں ہاں بہ گئے بت ہونے چاہیے تو بہت بری بات ہے نا جی ہمارا ایک بلوچ تھا وہ چوری کرتا تھا پھر نیک بن گیا نمازیں شروع کر دی لیکن وہ چوری کی عادت کہاں جائے سمجھے وہ جب مستی سے باہر نکلتا تھا تو چوری تو نہیں کرتا تھا وہ جوتے جو رکھے ہوتے ہیں کسی جوتے کو ادھر کر دیا ادھر کر دیا ادھر کر دیا وہ باہر نکلتے لوگ تو بڑے پریشان ہوتے ایک دن دیکھا اس کو ایسے کر رہا ہوگا بوڑھا یہ کیوں کر رہا ہے کہ دیکھا یہ میری پرانی عادت تھی سمجھے تو میں ہوں آدت میں مجبور چوری سے توبہ کر لیا کوئی ہیرری پھیری کرنے دیا کروا ہیری کرنے دیا ہو. تو آدت کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے دیکھو جی جا وزنا پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو بحر کولدم سے پس آئے وہ ایسی کام پہ جو مجاور بیٹھے تھے اپنے بھتوں پہ کس پہ جی بھتوں کے تفسیر مذہبی میں وہ گائے کے تھے وہ بھی گائے کے پجاری تھے کہنے لگے اے موسا مقرر کر واسطے ہمارے بھی کوئی معبود کوئی بت ہو جیسا ان کے لیے بت ہیں پر بے شک تم قوم ہوں جہالت کی باتیں کرتے ہو انہا اولائے بے شک یہ لوگ ہیں مشرک متبرن ماہم کی غور کرو بے شک یہ مشرک تباہ ہونے والا وہ مذہب کہ وہ بیچ اس کے ہیں جس مذہب میں یہ ہیں شرک والا مذہب یہ کیا ہوگا تباہ و برباد ہوگا توحید قائم رہتی ہے بے شک یہ تباہ کیا جائے گا وہ مذہب ہیں ان کے وہ عمال شرکی کرتے ہیں کالا غیر اللہ نصیحت موسا موسا علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی کہ غیر اللہ کو طلب کروں میں تمہارے لیے معبود حالانکہ اس نے فضیلہ دی تم کو ابھر جہان والوں کے تذکیر انعامات اب اینامات رہے ہیں حالانکہ اس نے فضیلہ دی تم کو جہان والوں دے تو تذکیر انعامات جائے نا موس علیہ السلام کی زبانی تو آگے ادخال الہی ہے اللہ نے اپنی طرف سے بھی انعامات دلا اس کو ہم ادخال الہی کہتے ہیں اور جب دیجاد دی ہم نے تم کو یہ کون کہہ رہے ہیں موس علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ یہ ہے اتخالیلا ہی جب نجات جی ہم نے تم پال فرون سے چکھاتے تھے برا قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑتے اور اس کے اندر آزمائشی یا انعام تھا تمہارا رب کی طرف سے بڑا ببا جناب لینا یہ واقعہ نمبر پانچ اب جی پلی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی کہاں مصر کے اوپر سلطنت تو سلطنت کو چلانے کے لیے کوئی قانون ہو یا نہیں تو موسا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ ہمیں قانون دو کوئی کتاب دو تو اللہ نے فرمایا موسا تو آجا کوتور. کیا؟ کوتور آجا. آ جا کو پتور آ جا سمجھے ہمارے ہاں آ تو تیس دن تو روزے رکھ کتنی تیس دن روزے رکھ تمہیں کتاب مل جائے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے منص دن روزے رکھے متواتر اس کو کہتے ہیں میں کیا میں درمیان افطار ہی نہیں کیا کیا اب کب رکھ سکتے ہو دو روزے بھی نہیں رکھ سکتے تیس روزے متواتر رات دن کیا روزہ کبھی افطار نہیں کیا جب تیس دن پورے ہو گئے تو انہوں نے کیا افتار کیا افطار کیا اور ایک روایت نے ہے کہ نسواس بھی کر دیا ایک روایت نے کیا تو جو بو ہوتی ہے نا منہ میں روزے دال کیوں, کیا ہو گئی ختم ہو گئی اللہ تعالی کو وہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دس روزے اور رکھ لو تاکہ وہ پیدا ہو جائے اور میں تجھے کتاب دوڑا دوں گا تو پہلے تیس ہو گئے دس بڑھا کے کتنی ہو گئے چالیس ہو گئے ایک روایت تو یہی ہے کہ پہلے تیس کا وعدہ تھا پھر دس بڑا کے چالیس تھے لیکن آپ نے ابتدا کے اندر پڑھا تھا وا ادنا موسا اور بینا لہ ل ابتدا کے اندر چالیس ہے تو اس کا ایک جواب تو میں نے یہی دیا ہے کہ وہاں اجمال تھا یہاں کیا ہے تفصیل ہے کہ پہلے تیس تھے پھر دس بڑھا کے چالیس وہ اجمال یہ تفصیل اور اللہ میں شبیر احمد عثمانی ایک عجیب نکتا لکھتے ہیں فرماتے ہیں اصل تھے بھی چالیس کہتے ہیں چالیس تھے لیکن چالیس کو بیان کرنے میں یوں بیان کیا جاتا ہے چالیس بھی کہا جاتا ہے اور یوں بھی کہا جاتا ہے ایک مہینہ دس دن کیا تو ادھر کیا کہا گیا ایک مہینہ دس دن تیز دن تھے ولّہ عالم ثواب بارہ چالیس دن کے بعد کتابیں تو آپ کو دیکھو جی وعدہ دیا ہم نے موسا علیہ السلام کو تیس راتوں کا کا مہینہ لکھ لو وعدہ دیا موسا کو تیس راتوں کا ذوال کا بھئی یہ راتیں کیوں کہا گیا وہ اس لیے کہ ہمارے نزدیک مہینہ رات سے شروع ہوتا ہے دن سے رات تو چاند دیکھا جاتا ہے نا تو اس رات سے نہیں شروع ہوتا ہے ان تیس کا تتیما دس کے ساتھ بنا دیا زلجا کے دس تاریخ پورا ہو گیا می کا تب گھوسا کتنی چالیس راتوں علیہ السلام تو یہ چلے گئے تو نے اپنے بھائی ہارون کو مقرر کر گئے کہ ان کی نگرانی کرتے رہنا کہ ان کی جانتے تھے کہ یہ بنی شرع بڑے حرکتی آدمی ہیں کنٹرول میں نہیں آتے تو فرمانے لگے ان کا ٹھیک ٹھاک خیال کرنا اور کہا موسا نے اپنے بھائی ہارون کو نئے بن میرا بھی میری قوم کے اندر اصلاح کرتا رہا ان کی اور خیال کرنا نہ چلنا مفصدین کی راہ پہ اور جب آیا موسا علیہ السلام ہمارے نیتاز کے لیے اور بات کی اس کے ساتھ سے اس کے راہم اللہ نے کہا دی چالیس راتیں گزری کتاب تورات بھی دی باتیں بھی کیں اللہ نے اور قانون ہے کہ محبوب جب بات کرے تو انسان کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے کہ محبوب صرف بات نہ کرے دیداری اور آئے نہ تنہا عشق دیدار خیزر بسا کی دولت گفتار خیزر تو گفتار کے ساتھ بھی دیدار کا پیاگ ہو گیا تو عرض کیا مولا دیدار کرو اللہ نے فرمالن کرا کیا اس دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ آپ دیدار نہیں کر سکتے باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو دیدار آیا ہے نا بعض کہتے دیدار ہوا بعض کہتے نہیں ہوا لیکن دیدار اس جہان میں ہوا دوسرے جہان میں ہوا بھائی عالم دنیا کے اندر دیدار نہیں ہوتا یہ عالم ناسوت ہے اوپر آسمانوں میں کیا عالم ملکوت ہے پھر اوپر اب عالم جبروت ہے صفات خدا بندی کا جہان اس کے بعد عالم لاہوت ہے ذات خدا بندی کا جہاں وہ کتنے جہان پہ پہنچا عالم ملکوت پہ بھی باڑ گئے عالم ناسوت ناسو نہیں پہلے دیکھو جی کل لما ہو رب بات کی اس کے ساتھ اس کے رب نے تو کہنے لگا رب آ رہے نہیں آئے میرے پرور دیدار کرا مجھ کو کیا انظر علاق دیکھوں میں آپ کی طرح فرمایا ہر کہ نہیں دیکھ سکے گا تو مجھ کو لیکن تجھے سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں تجھے سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ پہاڑ کی طرف دیکھ کیا میں اپنی معمولی تجلی ڈالتا ہوں سمجھے پہاڑ پہ اگر پہاڑ ٹہر جائے تو ٹھیک ہے اور اگر پہاڑ ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو پھر تم سمجھے. لیکن دیکھ کر پہاڑ کے بس اگر ٹھہر جائے اپنی جگہ تو ہو سکتا ہے تو دیکھ لے مجھ کو پس جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پہ تو کر دیا اس کو گیا دکا ڈکا مد کو ٹکڑے ٹکڑے وہ تو ہوا ٹکڑے ٹکڑے تو خود اس کے اوپر تجلی تھی لیکن منصل صلاحت السلام چونکہ کچھ دور تھے اس کے انہوں نے یہ کیفیت جب دیکھی کی تو بے ہوش ہو کے گر پڑے کیا خود ان پہ تجلی تو نہیں تھی اس کی میں ایسے مثال دوں کہ جیسے کل آپ نے دیکھا تھا نا کہ بجلی نے کڑکڑ کڑ کیا یا نہیں تو بجلی گرے ایک درخت کے اوپر تو درخت کو جلا دے گی یا نہیں اور درخت کے قریب آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ گر پڑیں گے یا نہیں ہوگا گر پڑیں گے تو کر دیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے موسیٰ بخرا موسا اور گر پڑا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ایک پٹھان صاحب تھے وہ قرآن کے جلد بھی کرتے تھے اسلاح بھی کرتے تھے تو ایک آدمی نے قرآن دیا جلد کے لیے خدا کے لیے جلد کرنا اسلحہ نہ کرنا <laughs> تو جلد کر دیا اس نے کہا اصلاح تو نہیں کیلتی تھی ضرور اسلاح کروں کرے لکھا ہوتا تھا حالانکہ عیسا کا تھا وہ گدا کس کا تھا کڑے عیشا گھر بمکید لکھا کر موسا تو میں نے کررا عیشا لکھ دیا کیونکہ گدا عیسا کا تھا. <laughs> اور بھی اور ایک جگہ شیطان کا نام لکھا ہوا تھا ایک جگہ فرون کا نام لکھا ہوا جہاں شیطان کا نام لکھا تو تیرا نام لکھ دیا فرون جگہ اپنا نام لکھ دیا لعنت پڑتی تو خیال کرنا یاد کرنا جلد کری مدد تھی سلاحی پلم بافا بوسا تھوڑا بے ہوش ہو جب ہوش آیا تو انہوں نے اللہ کی تنظیم بیان کی عرض کیا پاک ہے ذات تیری توبہ کرتا ہوں میں اور میں پہلا ہوں پہ آئندہ دیدار کا مطالبہ میں نہیں کروں گا قال یا بوسا اللہ نے موسا کو تسلی دی تسلی موسا بھی ہے اور اس کے فضائل بھی ہیں ہے علیہ السلام کے کہا اے موسا میں نے منتخب کیا تو اس کو اوپر لوگوں کے اپنے پیغامات کے ساتھ پیغام بھیجے یا نہیں اور اپنی کلام کے ساتھ بھوسا کلیم اللہ ہے یا نہیں براہ راس بات تھی پر لے لے جو کچھ دیا میں نے تو اس کو تورات اور ہو جاتی شکر گزار ہوں میں سے میں کتب نہ لہو ترغیب اطاعت اور لکھ دیا ہم نے واسطے اس کے الوا کے اندر تورات جو ملی نا موسا علیہ السلام کو کاغذوں کے اندر تھی یا الوا کے اندر تھی تختی تھی نا الوا تھی لکھ دیا ہم نے واسطے اس کے الحا کے اندر مئ من مین کل شاعر اے مین کل شائن کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا کہ موعظت کے ساتھ ہوگا ماں باپ کے ساتھ تو معنی یوں کرو لکھ دیا ہم نے واسطے اس کے بیچ الحا کے نصیحت ہر قسم کی شاعر کا من قسم لکھو یا نہیں ہے تورات کے اندر ہر قسم کی نصیحت بھی تھی نصیحت کی باتیں اور احکام بھی تھے یا نہیں جی نماز روزہ ہے یہ حکام من کل شائع نصیحت ہر قسم سے و تفصیل لے کل شائع اور تفصیل تھی واسطے ہر حکم کے یا شئے کمن حکم لکھو پہلے شئے کمن قسم لکھا اب سمجھ آئے گیا احکام کی تفصیل بھی تھی اور نصیتیں بھی تھیں ہر کے سیفا خودہ لے لین الواح کو ساتھ طاقت پہ حکم کرا اپنی قوم کو لے لیں آفسن حاق اس کے آسن احکام کیا اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ ہے کہ تورات کے سارے احکام کہتے ہیں آفسن دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے حسن پہ عمل نہ کرو آسن پہ عمل کرو جیسے بھی آپ سفر کے اندر ہیں تو آپ کو اجازت کا ہے نا روزے کی مبا کے نہ رکھو لیکن آسن کیا ہے روزہ رکھو عظیمت کے اوپر عمل کرو سوری تم دار الفا ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو گھر فاسقین کا فاسقین کے نیچے لکھو امال کا بولک شام پہ کون قابض ہو گئے تھے ان قریب دکھاؤں گا میں تم کو گھر فاسقین کا مال کا تھا کو ترہیب مخالفت مخالفت سے جرایا گیا ترہیب مخالفت ان قریب پھیروں گا میں اپنے آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ حق یعنی ان کو توفیق نہیں ہوگی عمل کی اور اگر دیکھیں ہر آیات کو تو نہ ایمان لیں ساتھ اس کے اور اگر دیکھے راستہ نیکی کا تو نہ بنائے اس کو راستہ اس میں نہ چلیں اور اگر دیکھے راستہ کس کا گمراہی کا تو بنا لیتے اس کو راستہ یہ ترہیب مخالفت ہے اور ان کے احوال ہیں جو مخالفین ہیں ظال کا بھی سباب گمراہی یہ گمراہی اس سباب سے ہے کہ انہیں جٹلا ہماری آرتیوں کو اور ہیں ہم سے غاف ہے بلزین بل قبضہ بو تخلیف اخروی یا انجام مخالفین جن لوگوں نے جٹلا ہماری آیتوں کو اور ملاقات آخرت کو حابط کام ان کی سب کارگائیاں ضائع گئیں کفری نہیں بدلہ بدلا دیے جائیں گے مگر ان بدامعلوم کا جن کو وہ کرتے ہیں